کم اور آسمان ہی میں تمہاری روزی ہے اور وہ سب کچھ ہے جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ عرش بری پر مستوی ہے اور اپنے علم و قدرت کے ذریعے آسمان و زمین کے تمام امور کی تدبیر کرتا ہے بارش جو تمام پھلوں پھولوں اور غذائے انسانی کی پیدائش کا سبب ہے آسمان کی جانب سے نازل ہوتی ہے خیر و شر اور رحمت و عذاب کے فیصلے آسمان میں ہوتے ہیں لوح محفوظ جس میں ہر چیز کی تفصیل پائی جاتی ہے وہ بھی آسمان میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رزق کی تفسیر بارش اور وما و عادون کی تفسیر جنت کی ہے مجاہد نے وما و سے مراد جنت و جہنم لیا ہے اور کلبی نے اس کی تفسیر خیر و شر کی ہے شوکانی کہتے ہیں کہ وما تو ماتوع سے یہ ساری چیزیں مراد ہیں کیونکہ اعمال کی جزا و سزا قضا و قدر اور جنت و جہنم سب آسمان میں ہیں